إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد نعبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ققاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا قثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَاسَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 سیکھنے اور سکھانے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اور مخلوقات پر جو فضیرت بخشی ہے وہ علم کی برکت سے وہ علامہ آدم الاسما اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب تمام فرشتوں اور جنوں پر فضیلت دینا چاہا تو اللہ رب العالمی سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا دیکھو ام بونی بسما الا یہ ساری چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں لیکن فرشتوں نے کہا صبح نقلا علم علما علام تنا رب العالمین آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ سے ہم کیوں کریں آپ سے کوئی سوال کریں ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے عطا کیا ہے رب العالمین نے وہ علم آدم الصما اللہ آدم جس کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا ان تمام چیزوں کا نام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم دے دیا اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حصرا شام کو تمام فرشتوں اور جنوں پر فضیلت بخشی اور تمام فرشتوں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جد آدم آدم کا سجدہ کرو اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو جو غریب اور مخلوقات پر جس چیز کی برکت سے فضیلت عطا کر رکھی ہے وہ علم ہے رب العالمین نے سب سے پہلی وہ جو نازل کیا وہ سیکھنے سکھانے اور علم کی ایک اور دشم رب کلی خرط ضبر امین علیہ السلام نبی رہسوا شام جب غار ہیرا نے ایک عرصے تک عبادت کر چکے اللہ رب العالمین نے وہی نادل کرنا چاہا جبرائیل امین کو بھیجا پورا قسطہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے جبرائیل امین غار ہیرا نے آئے اور تین مرتبہ نبی علیہ السلام کو پکڑ کر کے دبوشا اور فرمایا ایک پڑا لیکن نبی علیہ السلام ہر مرتبہ رہی جباب بہترے ماں عرب قار مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر جب عیم امین نے اے فرمایا ایک بسم ربك البی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك القلم البی علم بالقلم علم الانسان السان مالم عالم سب سے پہلے بھی آیا اپنا اور نبی علیہ صلاح شام کو سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی اور سب سے پہلا حکم جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ یہ تھا بین امین کے ذریعے کہ آپ پڑھیے اور آپ سیکھیے آپ اس بات کا علم رکھیے کہ اس رب کے متعلق اس رب کو آپ پہچانے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو یہ پیدا کیا ہر سکل سی ہے اور اسی رب نے انسان کو قلم سے لکھنا پہنا سکھلایا ہے جہاں تک کہ وہ اللہ انسان عالم یالم رب العالمین نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جو انسان جانتا نہیں تھا سر النساء کے اندر رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وہ علامہ ماں وہ علامہ کمالم تک ان تالم و کانفاحم اے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ آپ کو نہیں تھا وقان فض اللہ علیہ اللہ تعالی کا بڑا فضل عظیم آپ کے اوپر ہے اسلام نے سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے تاریخ و تعلم کی بڑی ردمت اور فضیلت بیان کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام طر رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں امام ابن ماجہ امام احمد بن حمن امام بیب المان میں اور, اور ان نقل کیا کرتے تھے وہی اپنی بو داس اختیار کر رکھی تھی مدیم طیبہ کا ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا شوق عطا کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا آگو ہیں کہ ہمارے تمام ساتھیوں کو ہم کو بھی علم کا شوق عطا کر دیا یہ علم کا شوق تھا میرے بھائیو دمشق کے اندر ابو دردار رضی اللہ تعالانو ہے مدین طیبہ کے ایک باشندے کو معلوم پڑا کہ ابو دردار ہو نبی علیہ شراب شام کی ایک حدیث سناتے ہیں اور لوگوں کو ایک حدیث روایت کرتے ہیں مدین طیبہ سے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ مردموں میں نکلا مہینے بھر کا سفر طے کر کے دمشق پہ پہنچا لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ کہاں رہا کرتے ہیں کیونکہ ابو رضی دربار ہو اس وقت یمن کے گورنر یمن کے کابی اور یمن کے استاد تھے لوگوں کو معلوم تھا کہ ابو رضی دربار ہو کہاں رہا کرتے ہیں اس لیے لوگوں نے اس مسافر ندی میں سے آنے والے شخص کو بتایا کہ فلاں علاقے میں مسجد اس مسجد کے اندر ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ ہو تو ملیں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سب کو ہوا پہنچا مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک انسان بزرگ انسان بیٹھا ہوا ہے لوگوں سے پوچھا کیا یہی ابو دردا ہے لوگوں نے بتایا ہاں یہی ابو دردا ہے آگے وہاں سلام کیا اور اس نے کہا یا ابدردا من مدینہ من المدینہ سے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 اس لیے احبو رضی اللہ تارا نو بڑے خوش ہوئے اور بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص مدینے طیبہ تھے ایک شخص مدینے طیبہ تھے ہمارے پاس آیا ہے اس لیے فورم انہوں نے پوچھا یا <سؤال> اخی ما آپ دماکہ اے میرے بھائی بتاؤ کس بنا پر تمہارا اے مدینے, اے مدینے سے اے دمشق تمہارا آنا کس بنا پر ہوا ما آپ دماکہ یا اخی اے میرے بھائی تم یہاں کس لیے آئے کوئی رشتہ داری ہے کاروبار ہے کیا آنے کا مقصد ہے اس شخص نے کہا لا یا امدردہ امدادہ یاد رکھو دور کے اندر میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میرے کوئی تعلقات نہیں ہے لین دین کا میرا معاملہ نہیں ہے میں نے اس لیے ایک مہینے کا سفر طے کر کے مزید طیبہ سے آپ کے پاس پہنچا وجہ اور اس کا سبب صرف اتنا ہے اچھا مدی نے تیار بات ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور آنے, آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے حوالہ روی حدیث امنگ تو ہر دسو ہر رسول سے سنم آنے کا مقصد یہ ہے میں نے سنا ہے کہ نبی ریسواز شام کے ایک حدیث آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں جس حدیث کو آپ نے بتا خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے بابو دردار اللہ تعالیٰ نے کہا ماں اقدامہ کا اللہ کی قسم کیا تمہارا آنا صرف اسی حدیث کے سننے کے لیے ماں اکدما کا تجارت تمہاری کوئی تجارت کوئی کاروبار نہیں ہے صرف اس حدیث کو سننے کے لیے تمہارے پاس آئے اس سچ نے کہا کہ یا درد کوئی تجارت کوئی کاروبار کوئی لین دین ہمارا نہیں ہے ہم صرف آپ کے پاس اسی ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بھی کے بیان سماتے ہیں اس وقت اگر درگاہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کیا جس سے انہیں علم کے حاصل کرنے علم کے سیکھنے سکھانے کی بڑی فضیر کی فرمایا کیا مرد مدینے سے خاطر میرے پاس ایک مہینے کا سفر طے کر کے جو آیا ہے وہ سن میرے ان قانونی نبی نے فرماتے کا تحریک یس لوگوں کی علم سہ حرا ہو گئے سہ حراہ اللہ گئی اللہ کے علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے ساتھ رمایا مرن شرا کا طریقوں علم جو کوئی مسلمان چھوٹا سا بھی راستہ کسی بھی قسم کا راستہ علم حاصل کرنے کے لیے طے کرتا ہے اگر کسی مرد مومن نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی سواری یا پیغ کسی بھی طریقے سے سفر کیا لمبا سفر کیا یا چھوٹا سفر کیا شریف گیا یا بڑی دور گیا اللہ رسول نے فرمایا اس مرد گوبند کے اس سفر کی برکت سے سہل اللہ ہر الی جنت اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکت سے اس کے لیے جنت کے راستے سے آسان کر دیتا ہے یہ پہلی چیز ہے من سلا کا طریقوں پھر آپ نے دوسری تضیرت بیان کی ان حاصل کرنے والوں کی فرمایا کہ میرے انسانوں نے نبی رہسرا شام کو فرماتے یہ سنا ہے لتا جو اصل نہ اے مردمونی سنگے نبی علیہ ریسرا نے سات روایا جب بھی کوئی مرد مومی جب بھی کوئی مسلمان علم حاصل کرنے نبی کی حدیث سیکھنے سکھانے اور ان میں کے طلب کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تمہیں ملائی کا تھا نہا رے بلے تالب ان شاء روایا اللہ تعالی کے فرشتے خوش ہو کر کے اپنے قدموں کو اس کے پیروں تلے دکھائے دیتے ہیں کہ یہ تالب علم ہے اس کا قدم میرے پرسوں بدل جائے گی میری خوش نصیبی ہوتی ہے یہ طالب علم کا مقام متنا پھر نبی السراسان کے حدیثات بیان کی کہ اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور طالب علم کی اور عالم کی شبیرت بیان کرتے ہوئے فرمایا سال فلم علم حاصل کرنے کے بعد جب آدمی عالم بن جاتا آدمی عالم بن گیا تو عالم کا یہ مقام ہے مرتبہ ہے کہ وہ ان نل ملائی کرتا تھا ہم لاکھوں بس آسمان کے سارے فرشتے آسمان کے سارے فرشتے زمین کی ساری مکھنوں کا ہتر ہی تار سلبہ یہاں تک پانی میں رہنے والی اربوں ہرو ساری مشین دہی آسمان کے فرشتوں سے لے کر کے زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات یہاں تک کہ آپ ریساتا سمندر اپنا مرا اس میں اربوں اربوں مسلا رہنے والی اللہ تعالیٰ نے سب کا حکم دے رکھا ہے کہ عالم دین کے حق میں ہمیشہ دو آئے مفر کرتی رہو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مصول تعلیم علم کا اور عالم کا بیان کیا ہے اللہ کرے سوے چلن کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ نے مزید منان کیا کہ اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا وہ رایا فگل عالمی ارل آ فغل ہار سمایا ہے لوگوں عاددوں پر عبادت کرنے والوں پر جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بے وقف کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے عبدین اور زاہدین پر اللہ تعالیٰ نے عالم کو وہی فروغ وہی مکان اور اونچا درجہ دے رکھا ہے جو تمام ستاروں پر اللہ تعالیٰ نے سورج ہے اللہ تعالی چاپ کو دے رکھا ہے آگے بیان کرتے آپ نے کیا نلیا علما جو ہیں یہاں کے وارث ہوا کرتے ہیں اور امبیال مشتراعلام دنیا سے جاتے ہیں تو ترہم و دیمان و دولت و شادی کے وارث کسی کو نہیں بناتے اپنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور شریعت کا وارث بناتے ہیں سمائی اخاضہ ہوں اخاضہ بے حد تو جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا علم حاصل کرنے کا موقع دیا اور جو نبی کی وراثت حاصل کر لیا وہ بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے یہ حدیث تھی جو نبی رسترا سامنے جس میں طالب علم عالم ان تمام لوگوں کا مقام ہے مرتبہ اور حضیرت بیان کی ہے سنر سے جس کو ابو مانا الباہی رضی اللہ تعالیٰ کرتے کہ نبی علیہ السلاتھ رام سے سما چار رہے اے لوگو یاد رکھنا اے لوگو یاد اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے یہاں تک کہ آپ ساتھ ہمارا اپنی دلوں میں رہ کر کے اور سمندر کے کے کے رہ کر اس عالم دین میں برابر دعائے کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو دیپ سکھلایا کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھلایا کرتا ہے ان حدیث کے روشنی میں نبی علیہ السلاط اسلام نے امت کو علم حاصل کرنے پڑھنے پہانے سیکھنے سکھانے کی وضبط دلائی ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے علم ہی دے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم اے دوست اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کے ساتھ ساتھ علم دے دے, دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دیا کرتے ہیں اللہ اس کے درجات کو وہاں دیا کرتے ہیں علم کی حبیل اس حدیث سے بہت ہی زیادہ سازش ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے حا جانتے ہیں کہ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر ایمان کتنی بڑی چیز ہے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر تراغوش کریں کہ ابن رضی اللہ ہر چیز میں کے پاس آئے آپ کی خدمت میں آتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصے کے بعد مسلمان ہوئے کلوا بہ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے ایک یار رسورلہ ارسو کل بہت ہم یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں وہ امر آدمی ہوں میری عمر بڑی لمبی ہو گئی ہم بوڑھے ہو گئے صبح کی حالت میں لیکن آپ بتائیے مسلمان تو آج میں ہو رہا ہوں کلمہ آج پہاڑ اور آپ کی آئی بھی شریعت تو آج ہم قبول کر رہے ہیں لیکن آ رہی تو مورن کل دوسرتا ہی نہیں ذرا بتائیں اسلام سے پہلے ہم نے سات سال تک ایک دو سال نہیں ہم نے سات سالہ زندگی مکہ گزاری ہے بچوں کے لوگ اپنی بیٹیاں کا زندہ دفاع دفڑا دیا کرتے تھے ہم نے پوروں کی سینکڑوں بچیوں کو خرید کر کے اور اپنے اندر میں لے کر کے ہم نے جان بچائی ہے ہم لوگ ہزاروں گلام آزاد کی ہیں ہم ہر سال ہاتھیوں کی سیری میں خدمت کیا کرتے ہیں اور یہیوں بیٹیاں ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں سوال سوار میں اور ہم نے تو بہت پوچھا ہی نہیں یہ سات سال جو میں نے نیکیاں کی ہے کیا جانا مسلمان ہو جانے کے بعد ان نیکیوں کا کچھ بدلہ دے گا کہ سب راہ ہو گئی آج سے ہمارے نیکیوں کا شمار ہوگا آپ رہ کر کے لیکن نہ اب وہ اور نا اللہ ہمیں کچھ دے گا کہ سارا گئی آپ ہسپے اور سمایا حکیم رہے گا خرید تمہیں اپنی پرانی سات سالہ لوٹیاں کر لگی ہے اللہ کی قسم انہیں تمہاری لوٹوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے تمہیں دولے ایمان سے روازا ہے اللہ ہو کے اسمخت رہنا اسمختہ مل خیری تمہیں معلوم ہے تمہیں مسلمان ہونے اور ایمان لانے ان ساس تعلیم لیکن کتنی بڑی ایمان لیکن اسی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کو جوڑ دیا غیر البین بالکل وہ نبیم علم اے ای یاد رکھو جن کو اللہ تعالیٰ علم ایمان دے ایمان کے ساتھ جس کو علم دیا اللہ اس کے درجات کو سلند کر دیا کرتے ہے اللہ جانا ہم تمام لوگوں کو میٹ بنائے علم حاصل کرنے کا شوق اور پیدا کر دیں اکول کو لا واسطرہ کلین گئی نہیں الحمد للہ کفارسلام اللہ استفا اماد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 قرآن پاک کی مختلف آیات وہ لبی بات اپل امین رسول امن ہوں لطن وے ہم آزادی ہی وہی کتاب اول حکمت اللہ کتاب حکمت کا معلم بنایا پھر ہمیں ساتھ آئے لوگوں انما لوا معلما اللہ تعالی نے ہم کو معلم بنا کر بھیجا ہے اللہ صحیح مسلم کو حدیث حبیثی حتم اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مسجد کے اندر آئے ان سے مختلف غلطیاں ہوئی لوگ گستا ہوئے لیکن نبی ریسرا سم گستا نہ ہوئے بڑے لاج سے پیار سے نرمی سے اخلاق سے ان کو تعلیم دی پلٹ کر کے گاتے ہیں بتا دیتے اے لوگ اللہ کے کسم مور آئی تو مون مور آئی تو مون تب نہیں من محمد من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا کے لوگ اور میرے کون و قبیلے ملے گورکھ لو میں پوڑھا ہو گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں آپ کے بعد ہم نے آپ کی اچھا اور بنوائ دنیا میں دیکھا ہی نہیں میرا مئی لڑانی ہم نہ اب اس بدو کے اوپر اللہ کے رسول کس طرح سے بہترین اور کیا معلم کے لیے آپ نے کتنا بہترین اس واقع قائم کر دیا مسجد نبی ہے ایک بدو آیا اور ادھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کھڑے ہو میرے بھائی جو صاب کرنے کو اس کو ڈانٹو نہیں اس کو پھٹکارا نہیں اس کو نہ دو اس کو کھڑے ہو کر کے مسجد میں کرتے ہوئے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے آپ اس کو کر لینے دو نئی تھام نے لوگوں کو روک دیا وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے غلطی وہ کر رہا ہے اللہ نے بہترین وارنگ اس کو چوکنے کے بجائے جو صحابہ اس کو ڈاکے سے ان کو مرا دیا کھڑا تھا اس کو سوڑو نہیں جب پیساب کر لیا تو اگر اسے ایک شادی کو حکم دیا دو ترا تھا ایک بول پانی, پانی لے کر کے آؤ ایک بول پانی لے کر کے آؤ ایا گرست نے اس پہ لدو کے پیساب پر گرا دیا آج میں دیکھوں ایک معمولی سے بات تھی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی اور کچھ لوگ اتنا ہنگامہ کھڑا کر یہ کہہ کر کے تمام لوگوں کو ہر مزید میں حاضر رہنے والوں کو تعلیم و تربیت دے دی پھر اس کے بعد اس بردو کو بلایا بردو آیا اور قریب آنے کے بعد آر فرمیہ دیکھو یہ مسجد نماز کے لیے تلاوت قرآن کے لیے سکھ سکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اگر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 نبی کے اچھے والی پیش کیا اور دیکھتے ہوئے دیکھتے پورے قوم اور پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا میرے بھائی لوگ الم کا معاملہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مکام کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعلق بنا کر کے بھیجا پورا آدمی دیر شاپ سمایا وہ تک انہ وہ اللہ ونو اے مسلمان ہو تم ڈرو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اے تو اللہ تعالیٰ تم کو علم ادا کرے گا اگر مسلمان اپنے آپ حرام کاریوں سے گناہوں سے برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی آپ کو بتائے تو اس سورت کی آیت میں اور سورت انفار کی آیت میں سور حدیث کی آخری آیات نے یہ تین چار مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر مومن اپنے اندر تقواہ پیدا کرے اور اپنے اندر خوفراہی پیدا کرے گاہوں کو برائی جنوں کا رہے اور کرنے لگے تو اللہ خالہ اپنے فٹو کرم پہ اسے کر دیا کرتے ہیں آج تعلیم کا نیا سال شروع ہو رہا ہے ہر ہم نے ہر آدمی اپنے بچوں کی تعلیم کا تربیت کا درس و تدریس کا اہتمام کرتا ہے ضروری ہے یاد رکھو کہ بچوں کو مگر سیوانوں کے حوالے کرنے کے ساتھ مگر پیج فیس جمع کرنے کے ساتھ اور ہر قسم کے انتظام کر دینے کے ساتھ ہے جس طرح سے سے والوں کی اسکول والوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہی ذمہ داری ماں باپ کی ہوا کرتی ہے ایسا نہ ہو بس والوں پر گستا ہو گلتی آپ کی ہو تاخیر سے بچے کو آپ تیار کریں بس والے کو آپ کے بچے نے حاضری نہیں دی آپ کے بچے نے غلطی کیا اگر مالنگ نے بائی شختی کر دیا تو آپ پولیس لے کر کے مالنگ کے بعد پہنچ جائیں میرے بھائیوں یہ بہت بڑی کوتاحی ہے کل پنرائن وہ کل کن مشور اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی ذمہ دار ہے مدر مدرسہ ذمہ دار ہے مدرس ذمہ دار ہے مدرسہ کا پریشن ذمہ دار ہے بس کا ڈرائیور وہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے اور سب سے پہلی ذمے داری ماں اور باپ آپ کی ہے کلائن کل لو کم اور ایک انسان اپنی اولاد کو والوں کے حوالے کر کے ایسی ذمہ داری کو آزاد نہیں ہو سکتا بچوں کی تعریف بچوں کی تربیت کے جہاں تعریف دیتے ہیں وہی تعریف و تربیت کے ذمہ دار ماں باپ ہوا کرتے ہیں اس لیے آپ اپنے بچے پر نراہ رکھیں ان کو تبجہ کریں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی نگرانی کریں اے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انسان ہر انسان کو اللہ رب العالمی ہر انسان کو اللہ رب العالمی نے ذمہ دار بنایا ہے اور قیامت کے دن اس کے ذمہ داری کے متعلق سوار کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا اپنی ذمہ داری کو اس نے کر دیا کر دیا قرآن لوگ جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچاؤ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور نماز کے وقت گھر میں سویا رہ گیا بٹ اخلاق نکل گیا گھر میں آنے کے بعد وہ کہاں گھوم رہا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اس کے کہتے ہیں کہ مدرسہ والوں ذمے دار نہیں ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ بڑا اے وہاں آپ خود نماز پڑھے اور اپنی ویال کے نماز کا حکم دے یہ ہماری ذمے داری ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی ذمے داری نبھانے کی توفیق فکر فرمائے اللہ ہم نے جو بیمار ہو سکا کم بھی جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے کرم پہ ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں صفایت کو عطا فرما بے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی سے لگا دے اللہ لاندین ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ہمیں امن و امانسی فرما دنیا کے سارے مسلم ممالک کو امن و امان کا گہارا بنا دے جن دنگے فسان پریشانیاں سے اللہ تعالی ہمارے تمام مسلم ممالک کو محفوظ کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ وہاں اسم کے حکمرانوں اور ذمے داروں کو توسیق <تصفيق> نہیں آمار پکڑ جو کے دے جس میں اسلام کی شرح بہدودی ہو ہر ایسے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو اسلام کے لیے مسلمان کے لیے ملت کے لیے اور امت کے لیے نقصان کے ہو اللہ پھر مسلمین وسلمان اجاد اللہ